اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بہترین رہنما اور اعلی ترین ضابطہ شایا دین اسلام کو قرار دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سب سے اعلی سب سے بہتر اور مثالی زندگی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز آپ کی عادات آپ کا اخلاق آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات نمانا سب بہت اعلیٰ کریم تھا اسی لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے فرمایا وہ ان کا عظیم آپ بہت عظیم اخلاق کے حامل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور مثال بنا کر اللہ رب العالمین نے ایک بہترین اور اعلیٰ ترین مثال ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں پھر ان کے طریقۂ سات ان کے اخلاق ان کے کردار اور ان کی عادات و اطوار کو اپنانے کا حکم دیا اللہ تعالی فرماتے ہیں لقت کار رسول اللہ اس وقت نمن کا نظر جو اللہ اور آخرت والے دن پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہونا اور میں سید عائشہ صدیقہ اور علہ سے کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سرمتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کانا پُل قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو و اللباحی نازل فرمائے ہیں جن کاموں کے کرنے کا قلب دیا جن سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت مضبوطی کے ساتھ پابند تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی طرح ارد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحیح کی حدیث ہے لم پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا متفحشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخش گوئی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کبھی تپلسن ایسا کرتے تھے نہ فوخ گوئی کی آدت تھی, عادت تھی اور نہ کبھی تکلو پر ایسا کئیوں کا ایم سیاری کم اختم اختم کم اخلاقہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سے اچھا اور بہتر ہو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبر کرام رام رضوان اللہ علیہ مُظمین کو اس خلق کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان کرتے اور اکمل المؤمنین ایمانا فنماتے خلقا ممنونوں میں سے ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور اچھا ہو جس کا اخلاق جتنا زیادہ اچھا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ کامل ہو جائے گا يقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ان للو تیرے کو بے رسونی خلقی ہی قائم اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ دار اور تہجد گزار کے درجے کو پہنچ جاتا ہے روزہ دار سارا دن روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی ادا کے لیے بہت سے حلال کام چھوڑ دیتا ہے تجدار اپنے رات کے آخری شہر کی میٹھی نیت کو قربان کرتا ہے اللہ عبل عالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے قیام کرتا ہے رقو ر سجوگ کرتا ہے اور اچھے اخلاق کا حامل اگر بندے کا اخلاق بہتر ہے اخلاق اچھا ہے تو وہ روزے دار اور تحجد گزار کا جو مقام مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہے وہ صرف اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ہی اس درجے تک پہنچ جاتا ہے اس حسن خلوق کی بہت بڑی تزیرت اور اہمیت واضح ہوتی ہے اور یہیں پر بس میں ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن میزان میں قیامت کے دن جب لوگوں کے آغاز تولے جائیں گے نیکیاں ایک طرف برائیاں ایک طرف ان کا وزن کیا جائے گا اس میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہیں تھی ماں ان سے ان اکل کے میزان میں خوشن خود اس نے سے بڑھ کے اچھے اخلاق سے بڑھ کے نام احمد میں قیامت کے دن میزان میں کوئی وزنی اور بھاری چیز نہیں دی. یہاں ایک بات دین میں رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی خوشخبریاں ہوتی ہیں اور فضائل ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے فرائض کے بعد ہیں اب اس کا یہ مطلب دیں کہ بندہ اپنا اخلاق اچھا بنا لے اور اللہ رب العالمین میں جو شریریں اس پر عائد کیے ہیں اس کو چھوڑتا چلا جائے گرا کرتا چلا جائے پھر اس نے فلو کا کوئی فائدہ فرائض سب سے مقدم میں سب سے آگے فرائض کی وضاح کو کریں اور اللہ رب العالمین کے نواحی سے حرام کردہ کاموں سے اجتناب کریں اور اس کے بعد اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ایمان کے دیگر شعبوں کو جمع کرتا جائے پھر اس کو فائدہ ہو ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں سے گیارہ شعبے ایسے ہیں جو کسی بھی بندے کے مؤمن اور مسلم ہونے کے لیے ضروری ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو بندے کا ایمان باقی نہیں رہتا اس کے علاوہ باقی ساٹھ سے کچھ اوپر جو شعبے ہیں وہ بندے کے ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے ایمان کی تکمیل کے لیے اور اگر جو بنیادی گیارہ کام ہیں وہ بھی ہی نہیں ہوں گے تو باقی چاہے سارے جمع کر لے بندہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ایمان کے لیے ضروری اعمال ان کی وجہ آوری اس کے برابر اور کوئی چیز نہیں ہے اللہ نب العالمین جب کسی کام کو اہل اسلام پر فرض قرار دے دیتے ہیں تو اس کی فضیلت و اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو امت مسلمہ پر فرض کر دیا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی فضائل ہیں وہ فرضیت سے کم ہیں تو فرضیت ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس خلق اچھا اخلاق اس کے فضائل اور اس کے نتیجے میں ملنے والے دراجات خوشخبریاں واحع اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سب فائدہ تب دیں گے جب بندہ ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا فرائض کی پابندی کرتا رہے گا اسی طرح ابو امامہ باہی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لمن ترا کلو وہ ان کا نام ہے پن جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہے لیکن لڑائی کو ختم کرنے کے وقت کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے فرمایا ایسے آدمی کے لیے میں جنت کے نچلے حصے میں گھر کا گامے ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا ختم کر دے جھگڑا چھوڑ دے جنت کے انتہائی حصے نچلے حصے میں اس کے لیے میں ایک گھر کی جمانت دیتا ہوں ابھی بئی سنسی وفو پھر جننا لیمن ترا کل کرے وہ اور جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے کہ بندہ سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ ہنسی مذاق میں جھوٹ بول دیتا ہے اس کی اہمیت وہ نہیں سمجھتا اس کو کوئی بڑا بنا نہیں جانتا کہ ہم کون سا سیریس ہے مزاق ہی کر رہے ہیں نا پرمائے جو آدمی مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر لے کے دینے کا نوازہ کرتا اور فرمایا بھائی بھائی تنسی آگے جن نہ نیمن ہاتو جس کا حالات اچھا ہو گیا اس کے لیے جنت کے اعلی اونچے بالائی حصے میں میں گھر لے کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں گھر کا میں حق پر ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دیں جنت کے نچلے حصے میں ابتدائی حصے میں گھر مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے جنت کے درمیان میں گھر اور اگر اپنا سارا ہی اخلاق اچھا بنا لے تو پھر اعلی حصے میں جنت کے اوپر والے حصے میں ایک گھر کی جمانت ہے اور سب سے اونچی جنت اس کا نام جنت الفوت ہے سب سواس و رحمان اس کے اوپر اور کوئی جنت نہیں اس کی چھت اللہ رب العالم کاش ہے جو آدمی اچھے اخلاق والا ہوگا جنت کے اعلی حصے میں اس کو گھر ملے گا اسی طرح ہفتے کے دن آب وغیرہ اور اللہ عرب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخمر المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا ممنوں میں جو آدمی سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے وہ سب سے کامل ایمان والا ہے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہے خی ر خیر تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو دوسری روایت میں آتا ہے خیر حکم خی ری اہلی وہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اپنے اہد و عیال کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر لوگ دوست احباب کے ساتھ تو تعلقات بڑے اچھے بنا لیتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں ان کی آنکھیں ماتھے پر رہتی ہیں خیرکم خیرکم رکم تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے خیر حکم خیر حق ہی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا وہ آنا خیرن لی میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے اشکتی پور کی گئی وہ ارادی کو منی سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب بیٹھنے والا وہ ہوگا آشاسین کم جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوگا اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محربت کرتا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے بڑی بات نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا ایک جز ہے حصہ ہے اس کے در ایمان مکمل نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو اتنے احسانات ہیں ان کی بنا پر اپنے نبی اور رسول کے لیے دل میں محبت کا پیدا ہو جانا ایک فتری بات ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین سے محبت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ ایمان کا حصہ ہے فرق اور لازم ہے اللہ سے محبت اور اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات کے اور نعمتوں کے مقابلے میں ہماری اللہ رب العالمین سے محبت کچھ بھی نہیں ہاں کمال اور خوبی یہ ہے کہ بندے سے اللہ محبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے محبت کریں یہ ہے خوبی کہ بندہ اپنے اندر ایسی صفت پیدا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیں تو محبت کرنے لگے اپنے شگر اور وہی اب حسین کو کہا کرتے لاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ولا اگر تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو وہ تجھ سے ضرور محبت کرتے اور اپنے پہلو کے پاس تجھے جگہ دیتے وجہ کیا تھی کانوریقل بشری سل معاشرہ وہ بہت اچھے تعلقات والا اور بڑے اعلی اخلاق والا تھا یعنی صحابہ کرام اضبال اللہ علیہ مجمعین کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے آدمی کو اپنے قریب کرتے ہیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کروا دیا اِنَّ مِن کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا وہ ہوگا جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا حامل ہوگا وہ اب بائڈا کو منی مجے اور قیامت کے دن میری مجلس سے دور وہ آدمی ہوگا استر سارونا وز کو تین قسم کے بندے قیامت کے دن میرے قریب نہیں ہوں گے بلکہ وہ مجھ سے بہت دور ہوں گے استر سارون جو ہر وقت زبان چلاتے رہتے ہیں فضول باتیں کرتے رہنا خواہ گور سے چلے جانا صابن باسونی قسم کے لوگ وہ قیامت کے دن میرے قریب نہیں ہوں گے مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے وہ اور منہ پانچ قسم کے لوگ جو منہ میں آیا کہ دیا وہ اور متاف لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد سرکار اول متشد فون باتونی اور منہ کٹ لوگوں کی کرنے سے مجھ آ رہی تھی کسی یہ تو ہے اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا یہ کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا المتقب تکبر کرنے والے اپنے آپ کو ہی عقل کو سمجھتا ہے یہ تین صفات کے عامر لوگ بقصرت بولنے والے اور منہ پھٹ قسم کے اور تکر کرنے والے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذہین اور اصل مند سمجھنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن اب اداکار ہوا مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے بات کریں سوچ سمجھ کے مختصر کم بولیں لیکن با مقصد پر پرمخ بات کریں عربی زبان کا محاورہ ہے خیر الکلامی ما اللہ و بہترین بات وہ ہے جو قلیل ہو الفاظ اس کے کم ہو جملہ مختصر ہو لیکن جانے ہو پرمخ ہو مانا وہ خوب اس کے اندر پورا ہو لیکن ہو تو ہوتا زیادہ کلام زیادہ بولنا خام خام بولتے چلے جانا یہ اچھا اخلاق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسان فرمایا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ہے تمہیں اس آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حیران ہے یا جو آدمی جہنم کی آگ پر حرام ہے مقصد کہ جہنم میں نہیں جلے گا اس آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں فرمایا ادا کر لی قریب ہری کے سہلن شخص جو قریب ہو نر ہو اور آسان ہو یعنی معاشرے میں گل مل کے رہتا ہو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو اور اس کا رسائی آسان اور گھوم ہو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں کہ جو آدمی یخالت یہ و ساڑا آگاہ ہوں لوگوں کے ساتھ گر مل کے رہتا ہے لوگوں کی طرف سے ظاہر ہے اس کو دکھ تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے موڈ آف کر کے ہی بیٹھ جاتا ناراض نہیں ہو جاتا بلکہ دوسروں کے لیے خود رزر تلاش کرتا ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کر بھی لی تو کیا ہو گیا خرچ نہیں معاف کر دیتا ہے ان سے گل مل کے رہتا ہے یہ خالد الناسا وہ یس فی الحم اور ان کی اذیتوں پر ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے خیرولہ یہ اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں سے گھلتا ملتا نہیں ہے اور ان کی اذیتوں اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا صبر کرنے والا اور معاشرے میں گھر پھر کے لوگوں کے ساتھ رہنے والا یہ بہتر اور اعلیٰ ہے اسی طرح جامع مزید کی روایت ہے سیدنا ابو اللہ حمد فرماتے ہیں لا منافق دو فصلتیں کسی منافق میں اکٹھی نہیں ہو سکتی جس میں یہ دو فصلتیں پائی جائیں سمجھ لیجیے کہ وہ منافق نہیں وہ دو فصلتیں کون سی ہیں فرمایا خوشن سن سین والا دین اخلاق اور دین کی سمجھ اللہ نے بندے کو دین کی سمجھ بھی عطا کی ہو اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہو یہ دونوں کام جس بندے میں جمع ہو جائے وہ بندہ منافق نہیں ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اخلاق بڑا اچھا ہو لیکن دین کی سمجھ نہ ہو منافق ایسا ہو سکتا ہے وہ اور منافع ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دین کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا ہو جی. لیکن اس کا اخراط اچھا نہیں ہوگا یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اس نے بھی اور دین کی صحیح سمجھ بھی یہ منافع میں جمع نہیں ہوتی اسامہ بین شریف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیہاتیوں کو دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے فی فی قدع. ابن مرجہ کی روایت ہے کہ خدا کام کرنے میں ہم پر کوئی حرج تو نہیں ایسا کر لیں تو کوئی حرج تو نہیں ایسا کر لیں تو کوئی حرج تو نہیں تو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ وضا اللہ الحرجہ اللہ منف تر دیا ہی اللہ سے بہانا نے حرج کو ختم کر دیا ہے مگر وہ آدمی جو اپنے بھائی کی عزت پر حرم گیری کرتا ہے فضاک اللہ بھی ہارجا یہ وہ شخص ہے جو حرج میں مبتلا ہوتا ہے یہ اپنا نقصان کرتا ہے پھر وہ پوچھنے لگے العلی نہ جناخن اللہ نہ تداب اگر ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو دوائی نہ لیں ویسے یہ اللہ تبکول بیٹھے رہے ہیں چلو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا تو کیا پر کوئی حرج تو نہیں ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدابو عباد اللہ اللہ کے بندوں دوائی لو سال اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ نے کوئی بھی بیماری پیدا نہیں تھی مگر اس بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی اللہ نے رکھی ہے اللہ حرن ہاں موت کا کوئی علاج نہیں کہنے لگے رسول اللہ ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چیزیں دی جاتی ہیں عطا کی جاتی ہیں ان میں سے سب سے بہترین چیز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خون کن حسانہ اللہ رب العالمین کی عطا میں سے ایک مسلمان مومن بندے کے لیے سب سے بہتر چیز اچھا اخلاق ایمان کے بعد اللہ رب العالمین کا سب سے بہتر تحفہ کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے وہ اچھا اخلاق اچھی عادات اسی طرح سعید ابن مسیب کی ایک مرسل روایت موتا مالک میں ہے کہتے ہیں الا اللہ بخیر منت فلا وسادفا کیا نماز اور صدقے سے بھی کہیں زیادہ خیر والی بات میں تم کو نہ بتاؤں کیوں نہیں فرماتے ہیں اصلاح شاطر بہین لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا معاملے کو سجھا دینا اصلاح اللہ سے یہ بہت بڑی خیر ہے نماز اور صدقے سے بھی کہیں بڑھ کے خیر ہے لوگوں کے درمیان سے بغض ناراضگی لڑائی جھگڑے کو ختم کر دینا اصلاح اللہ سے اور فرمایا ریا تم اور تم بغض و اند سے بچو بچوی الحاقہ کیونکہ یہ جو بغض ہے یہ موڈ کے رکھ دینے والا ہے مطلب اس طرح اس طرح, اس طرح کے ساتھ کر کے بال مونڈے جاتے ہیں ایسے ہی جو بغض ہے یہ اخلاقیات کا برادر کر دیتا آپس کے تعلقات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اسی طرح مت مالک میں ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکاری مل اخلاق برد تو اخلاق مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے طرح رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی چار کام ہے چار چیزیں ادا پی کا فلاح علیہ کا دنیا جب یہ چار چیزیں تجھے مل گئیں تو دنیا میں سے اگر کچھ تجھے نہیں ملا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ چار چیزیں کیا ہیں فرمایا مانا تین امانت کی حفاظت کرنا کوئی آپ کے پاس اپنی چیز امانت رکھتا ہے پھر خیانت بھی نہیں کرنی اور امانت کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے صرف امانتیں اور صرف خوبی بات کی سچائی کہ بندہ بولے بات کرے تو سچ کہے جھوٹ سے بچے وہ خصوص و اور اچھا اخلاق ان کا خدا اور واحدہ کو نسنا چاہیے رشتے حلال اگر یہ چار چیزیں کسی بندے کو مل جائیں تو دنیا کی اور کوئی چیز اسے نہ بھی ملے تو کوئی غم نہیں کوئی افسوس نہیں ایک مرتبہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے آپ نے اسلام ایمان ضرورت اسلام و ایمان کی چوکی کے حادثے کی تبیلے اللہ ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا یہ سب کچھ بتانے کے بعد فرماتے ہیں اولا ازلو کا بھی ملاکی کی رالی کا کلو ہی کیا ان ساری باتوں میں سے اہم ترین بات ہے ان کا ڈبے رباغ بلاسا وہاں بتا پوچھے میں نے کہا یا رسول اللہ اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتائیے آپ نے فرمایا ان کی کا, کا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو اس نے لگے وہ ان لم آ قابو ابھی یا رسول اللہ الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم گفتگو کی وجہ سے بات چیت کرنے کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے آپ نے سرمایاتی قیامت کے دن لوگوں کو اونے میں یا ناک کے بال گسیٹ کر جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ان کی زبانوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا من جا جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے منقانا تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت بائے جن پر یقین رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ یا تو چپ رہے یا پھر خیر کا کلمہ کہے اللہ عبرعالین سے دعا ہے اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے ہمیں بھی اچھے اخلاق کا حامل بنا دے اور اچھے اخلاق والوں کے لیے جو بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچائی گئی ہیں ہمیں ان کا مستحق ٹھہرا دیں ولکم ولیس